رحمن الرحمۃ الحمہ و رحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام برادرانسامی سب کو شمس وابستی مس کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درج نمبر دو اور دعوت شریف کے اندر جو موضوع خاص ہے وہ تصبیحات کے حوالے سے پانچ وقت کی نمازوں کے بعد پڑھ جانے والی تصبیہات یہ پورا ذکر ہو گیا آپ لوگوں کے پاس اس کے بعد جو ہے روزانہ پڑھی جانے والی ایک ایک ہزار کا ذکر ہے اس میں سے جو ہے اتوار کے تصویر آپ لوگوں تک پہنچا اور آج جو ہے پیر کا تصویر ہے اس لحاظ سے جو ہے آج کے 10 کا نمبر تیرہ ہے تصویہات کے لحاظ سے آج تیروان درس ہے تو آج کے دس کا مجموعی جو ہے وہ نمبر جو ہے دو سو نو ابلک تیرہ ہیں ہاں جی اس میں جو ہے پیر کے دن ایک ہزار مرتبہ جو ہے ہمیں امیر کمبیر سید رحمدانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مرشد حقیقی ہے ہاں جی آپ نے ہمیں پیر کے دن یہ مبارک تصویر پڑھنے کا حکم دیا ہے ایک ہزار مرتبہ سبحان اللہ والحمد اللّہ ولا الہ الا اللہ واللہ واللہ اکبر ولا ہولا ولاَ قوط اللہ علم یہ تجویز جو ہے میں نے آپ لوگ پہلے بھی بتایا بعض لوگ غلطی سے ولا ہوا پڑھتے ہیں یہ غلط ہے ہاں جی میں واپس تشدد صحیح ہے لیکن ہولا میں واپس تجدید پڑھیں گے معنیٰ غلط ہو جاتی ہے تو ولا ہولا पर ولا قوت یہ صحیح ہے باقی جو روزانہ پڑھی جانے والی جو ہزار ہزار کی تصویر ہیں ان میں سے یہ تصویر ہوئی ہیں پیر کے دن تو اس تصویر کے حوالے سے باقی جو بھی ہزار کی تصویر ان کے بارے میں آپ لوگ بار بار بتا رہا ہوں ہر کسی کے پاس فرصت تو تو ایک ہی مجلس میں مثلا صبح کی نماز کے بعد عیشا کی نماز کے بعد معروف ارشد کسی بھی نماز کے بعد ایک ہی مجلس میں یہ ایک ہزار والا تصویر پورا کریں تو اس کے دل پر بہت اچھا مثبت اثر کرے گا اس کے اندر نورانیت زیادہ پیدا کرے گا آشوں کی ایک مجلس میں ایک تصویر کو زیادہ تکرار کرتے ہیں تو انسان کے دل میں صفا نورانیت پیدا کرنے میں زیادہ مدد ملتی ہے لیکن اگر آپ کو فرصت نہ ہو تو جیسے آپ کو وقت اجازت دیتا ہے ہر وقت پہ پانچ وقت کے نمازوں کے بعد دو سو دو سو کر کے پڑھ کے ہزار کو پورا کریں یا ایک وقت میں آپ کو زیادہ ٹیم ہے اس میں پانچ سو پڑھ لیں باقیوں میں سو سو کر کے پڑھیں اس طرح جو ہے اور آج کل جو ہے لوگ صبح سفر کرتے ہیں تو ڈیوٹی پر جاتے ہیں تو اسے گاڑی میں بیٹھ کے بس میں بیٹھ کے ہاں اس تصویر کو پڑھتے ہوئے جا سکتے ہیں ہاں اس طرح آپ اس تصویر کو پورا کر سکتے ہیں دوبارہ جو ہے جو پورا کرنا چاہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ بہت فرصت دے دیتا ہے تو ان کا ترقہ اس طریقے سے پورا کریں باقی اس تصویر کا ایک توجہ پہلے نماز اشاہ کی تصویر میں بھی یہی تصویر ہے وہاں تھوڑا توضیع آ چکا ہے لہٰذا دوبارہ صرف ترجمہ کرنے پہ اکتفا کر رہا ہوں سبحان اللہ یعنی سبحان اللہ اس میں کل پانچ جملے ہیں پہلا جملہ سبحان اللہ سبحان اللہ تمہیں کیا میں اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے ایپ برائی و نقد سے پاک و مرا مبرہ قرار دیتا ہوں اس کا معنی ہے سبحان اللہ میں اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے عیب برائی و نقد سے پاک و مبرہ قرار دیتا ہوں اس کا دوسرا تجمہ بھی ہے کہ اے اللہ تو پاک اور منزا ہے سبحان نلہ اے اللہ تو پاک اور منزہ ہے ہاں جی تیسرا ترجمہ بھی ہے شارٹ کر کے اللہ پاک ہے سبحان اللّہ اللہ پاک ہے ہاں جی لیکن جو ہے یہ جی نا جامع تر تو یہ ہے کہ اے اللہ تو پاک اور منزہ ہے یہ تجمہ اور میں اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے ایک برائی و نقد سے پاک اور منظہ قرار دیتا ہوں کیونکہ وہ ذات پاک اور منزہ ہے ہر قسم کے ایپ نقد کمزوریوں سے پاک ہے وہ اللہ تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے ذات پاک اور منزہ ہے والحمدللہ، والحمدللہ، الحمد للہ ہاں جی تمام تاریخ الحمد لفظ اللہ نا جو تمام کا معنی دیتا ہے اس ال و ادب والے جو ہے اللہ اشتقراق بولتے ہیں جیسے ان العصر ان الانسان عصر کے قدم بے شک تمام انسان جس ال انسان پہ اللہ ہے یہاں بھی مانو تمام انسان مراد ہے تمام انسان خسارے میں اور ایسے یہاں پر بھی الحمد للہ الحمد تمام تعریفیں ہر قسم کی تعریفیں آپ جس کی بھی تعریف کرو حقیقت میں وہ اللہ کی تعریف ہو جاتی ہے ہاں یہ خواہ جو ہے آپ دنیا کے کسی مادد چیز کی تعریف کرو یا کسی شانس کی فتحانت ذہانت علم تغا حکمت جی ہنر کسی بھی چیز کی تعریف کرو حق میں اللہ کی تعریف یا دارے ڈالے کہ آپ نے اللہ کی تاز تعریف کیا ہے اللہ تو پاک ہے منازع ہے ہاں جی تو مہربان ہے کریم ہے رحیم ہے وہ سب بھی اللہ کی تعریف میں شامل ہے تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں ہاں تمام تعریفیں اللہ کے لیے تمام دوسرا میں تمام تعارفیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں تمام تعارفیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں کیونکہ جو ہے حقیقت میں جتنے بھی دنیا میں اچھے اوصاف ہیں کمالات ہیں ان کا حقیقی مالک اللہ ہے اللہ ہی نے کائنات کے ہر شے کو عطا فرمایا ہے انسانوں کے پاس جو کچھ کمالات ہیں وہ بھی اللہ کے فصوں کے بعد جو کچھ کمالات ہیں وہ بھی اللہ کے جنات کے پاس جو کچھ کمالات ہیں وہ بھی اللہ ہی کا عطا کرنا سب کی ذات بھی اللہ ہی کا معلوم ہے سب کے اندر جو کچھ کا مالاتے وہ بھی اللہ ہی کا عطا کرنا ہے لہذا لہٰذا جواب الحمد للہ تمام تاریخیں اللہ کے ساتھ خاص ہے کیونکہ وہی ان تمام موجودات کا پوری عالم کا خالق بھی وہی ہیں اور ان جو سب کو وجود میں لانے وہی ذات ہیں ان کے اندر جتنی کمالات ہے وہ بھی اسی پاک نے ہر شے کے اندر وضیات رکھا ہے امانت رکھا ہے عطا کیا لہٰذا الحمد للہ تمام ترف ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے دوسرا حصہ تیسرا حصہ ولا الہ الا اللہ اور اللہ تعالی لا نہیں الہ کوئی معمول کوئی شیے اس کا انداز میں عبادت بندگی کے لائق نہیں ہے جس کے پرستش کی شائع اس کی عبادت کی جائے بطور اطلاع اس کے حکم پہ عمل کرنا ہم پر لازم ہو نہیں یہ کوئی الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کاغذات یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت و بندگی کے لائق اس کا انات میں کوئی بھی نہیں ہے یعنی اگر کوئی ش... کوئی ذات یا شے اس کائنات میں عبادت و بندگی کے لائق ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے ذات اقدس ہے تو یہ ہے اللہ حقبہ سبحان وال اللہ اللہ یعنی اللہ کے سوا اس کائنات کے اندر کوئی بھی شع اور ذات موجود عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے اگر کوئی شہ عبادت بندگی کے لائق ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذات ہے توحید سر ہی تصویر کے پڑھنے سے انسان کے اندر توحید کے جو ہے ہاں جی ہا ایمان جو ہے ایمان بلّہ اور توحید کا جو پہلے جس سے شرک نوعی ہوتے ہیں قوی ہوتا جائے گا پھر آخر میں وہ اللہ اکبر چوتھا حصہ ہاں جی اللہ کا اکبر اللہ ہر چیز سے بزرگ و بدتر ہے اس کا ایک ترجمہ یہ ہے اللہ ہر چیز سے بزرگ و بدتر ہے مشہور ترجمہ یہی ہے اللہ اکبر من کو لیشین اس میں اصل میں تو اللہ ہر چیز سے بزرگ و برتر ہے یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک اور ترجمہ بھی اس کا منقول ہوا ہے تو یہ اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر یعنی اللہ اکبر من ان یوسف یہ ترجمہ کیا آپ نے یعنی اللہ اس چیز سے بزرگ و برتر ہے کہ کوئی اس پاک ذات کی کما حق توصیف کر سکے اور صفت بیان کر سکے کیونکہ تمام موجودات جتنے بھی ہیں ہاں وہ سب محدود ہیں اللہ تعالیٰ کے ذات اس کے صفات سب مدلخ ہیں لامحدود ہے اس کے لیے کوئی حد بیان نہیں کا سب کے لہٰذا کوئی بھی موجود اللہ تعالیٰ کی کما حقہ توصیف نہیں کر سکتے ہم جو بھی اللہ کی توصیف کریں گے صفات بیان کریں گے ہم اپنے ذہن کے مطابق کریں گے جتنا ہمارے ذہن میں کی رسائی ہے اتنا ہم کر سکتے ہیں لیکن جس ہاں مرتبہ اور شان اور صفحت کا اللہ لائق ہے وہ بندے سے ناممکن ہے امام شادی فرماتے ہیں یہ تجمہ ہے اللہ اکبر مینان یو سب اللہ چیز سے بزرگ و برتن ہے کہ کوئی اس کی اس کاغذات کی کماحق صفت کر سکے توسیف بیان کر سکے ہاں جی یہ تجمہ بھی اپنی جگہ پر چونکہ مولانا نے فرمایا لہذا صحیح یہ ان چار کلمات کو سبحان اللہ الحمد للہ دو الا اللہ تین واللہ اللّہ اکبرشاہ ان چار کلمات کی الگ حیثیت ہے اسلام میں ان کو تصویہات اربا بولتے اربا کا معنی ہی چار ہے تو یہ چار تصویح ہو گیا ہاں یہ چار تصویح نمازوں میں آپ آخری جو جن میں صرف الحم شریف پڑھنے والی فرض نمازوں میں الحم شریف کی جگہ پر بھی آپ پڑھ سکتے ہاں ایک دفعہ پڑھیں یا تین دفعہ پڑھیں آپ کے الحمد واجب ادا ہو جاتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے یہ تو مبارک علامات بہت اہمیت کے حامل ہے کہ ثواب میں اجر میں وزن میں اللہ کے ہاں اللہ الحم شریف کا ہم اللہ ہے سورہ فاتحہ کا ہم پلّہ ہاں جی اور اس طرح عادف میں آیا اور شلاہی کے چاروں کونے پر یہی تصویر تحریر ہے ایک ایک کونے پر ایک کونے پر سبحان اللہ دوسرے پر الحمد للہ تیسرے پر ولاء اللہ چوتھے پر اللہ اکبر ایسے ہی بیت المعمور پر بھی جو فرشتوں کا کہاوہ ہے اس سے جس کے لیے فرشتے طواف کرتے ہیں اس کے بچاروں کونے پر یہی مبارک تصویر تاریخ فرمایا ہوا ہے تو اس کی بڑی اہمیت اس کے بعد اس کا آخری حصہ جو ہیں تصویحات اربع جب بولیں گے تو اللہ اکبر تک ہے لیکن کلم تمجید جب بولیں گے تو وہ لاقو ہوتا ہے اللہ بل علیہم کو اس پر اضافہ کریں گے تو حول لاہول ولاقوۃ اللہ بلََََََََََ علزم اس کا ترجمہ جو ہے اس کے بھی دو ترجمہ ہیں ہاں جی ایک تجمہ جو ہے مولانا علیہ السلام سے منقول ہوا ہے اور علامہ نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے اور یہ فرماتے ہیں لاہ یعنی منحیات گناہوں سے بجنے کی کوئی بھی قدرت اصل ہولہ کے معنیٰ ہول کے معنی قدرت ہے لیکن یہاں لفظ گناہوں سے بجنے کا یہ لفظ مقدر رکھا ہے منہیات یعنی جن چیز اللہ نے منع کیا یعنی گناہیں یعنی منہیات یعنی گناہوں سے بجنے کی کوئی بھی قدرت ولا قوت ہے معمورات جن کو اللہ نے انجام دینے کا ہمیں حکم دیا واجبات مستحبات، فرائض اور ہر ان کے نیک امار اور معمورات بجا لانے کی کوئی بھی طاقت خواتین طاقت صرف کہ ہاں اللہ بلّہ صرف بلند مرتبہ علی یعنی بلند مرتبہ اور عظیم عظمت والے اللہ ہی کی توفیق سے حاصل ہو سکتی ہے ہاں جی ایک تجمہ اس کا یہ ہے حول ہاں جی سے اشتناف کی طاقت ولا قوت نیکی ان کے واجبات معمورات کو بجا لانے کی طاقت اور قوت ہاں جی کسی کے پاس نہیں ہے باللہ اللہ بل علی مغلٰ جو بلند مرتبہ والا اور عظمت والی ذات ہیں اس کی توفیق سے انسان کو حاصل ہو سکتے ہیں میسر ہو سکتی یہ تجمہ نہجب العقام علیہ علیہ السلام کی اس مبارک دعا کے سلسلے میں توضیع سے لیا گیا ہے ہاں جی اور طالبان کلمات کے حصے میں یہ عالت موجود ہے دوسرا ترجمہ جو ہے <سلام> لا <ولا> اللہ قوت اللہ بلََََََََََََََََََََََََل عظيم <بلالالعزیم> يعنى اللہ تجمہ يہ ہے اللہ كے سوا كسى كے پاس اللہ والوت يعنى اللہ کے سوا کسی کے پاس طاقت و قوت نہیں يعنى وہ سب سے برتر بر بر بر بر عظمت والا ہے اللہ کے سوا کسی کے پاس طاقت و قوت نہیں وہ سب سے برتر عظمت والا ہے يہ تجمہ جو ہے سعید خورشيد عالم صاحب نے كيا دعوت ميں تو لفظی ترجمے کے لحاظ سے یہ ترجمہ صحیح ہے لیکن سابقہ ترجمہ مولا علی علیہ السلام کے تشریح کی روشنی میں ہے اس لحاظ سے وہ زیادہ واضح ہے لیکن سید ہوشید عالم کے ترجمے میں ایک لفظ اضافہ کریں تو یہ ترجمہ زیادہ جامع تر ہو سکتا ہے وہ ترجمہ یہ ہے جو بندہ آخر کے ذہن میں آتا ہے تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہم نے چونکہ سادگی سے کہا اللہ کے سوا کسی کے پاس طاقت و قوت نہیں ہے نی وہ سب کے سب سے برتر و عظمت والم کے عزمی اضافہ کرے وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس ذات ہیں جی کسی کے پاس غذات کوئی بھی ہیں کوئی بھی اور کسی بھی قسم کی طاقت و قوت نہیں ہے اللہ کے سوا کسی کے پاس ذات جو ہے کوئی بھی اور کسی بھی قسم کی طاقت و قوت نہیں اور وہ ذات سب سے برتر و بلند مرتبہ اور عظمت والا ہے یہ ترجمہ ہو تو زیادہ جامع تر ہوگا کیوں اس لیے کیونکہ لفظ ہے لاہولا ولا قوت کے لا برائے نف جنس ہے اور یہ لا معاش و اللہ سے ہر قسم کی ہول و قوت کی نفی کرتا ہے ہاں جی لاہولا یعنی کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کوئی قوت نہیں ہے لاہولا ولا قوت ہے کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے کسی بھی فرد انسان کے پاس ہاں کسی بھی لحاظ سے علم مگر جس کے پاس بھی جو بھی طاقت کو ود ہے نیکی کرنے کا برآن سے اشنانات کرنے کا کوئی بھی کام کرنے کا چلنے کا وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی لطف و کرم سے توفیق سے وہ اللہ جو بلند مرتبہ والی اور عظیم ذات ہے ہاں جی تو اس تجویز کے صرف ترجمہ پر یہ جو ہے ترجمہ تو, تو زیادہ جامع تر ترجمہ ہوگا ہاں جی بہار یہ مبارک تصویر بہت ہی خوبصورت تصویر ہے عظین کوشش کریں راتوں کو جن میں اس کو پورا آزاد پورا کریں نہیں تو کم از کم سو مرتبہ بھی پڑھیں گے عزین کرامی کل قیامت میں ہم ایک ایک تصویر کا ایک سبحان اللہ کے ثواب کا ہم محتاش ہوگا ایک الحمد للہ کے ثواب کا ہم محتاش ہوگا ایک لا اللہ کے ثواب کا ہم محتاش ہوگا ایک اللہ اکبر کے ثواب کا ہم محتاش ہوگا ایک لا حب لا ولا قوت اللہ بلّہ کے ثواب کا محتاج ہوگا اور کوئی بھی ہمیں ایک سبحان اللہ کی تصویح ہدیہ کرنے کی توفتاً دینے کی تیار نہیں ہوگا کیونکہ وہاں ہر کسی کو ان ایک اعمال کی ثواب اجر کی قدر قیمت سامنے نظر آتے ہیں اور ہر کسی کو اپنی مشکلات میں دین خمت کی حل کرنے کے لیے ان تصویحات کی ثوابات کی اس کو ضرورت ہوتی ہے ارجا لہذا جو ہے زینِ میں اپنی زندگی کی لمحات کو آج کل ٹی وی پر بیٹھ کر ضائع نہ کریں موبائل کے جو ہے ہاں جی اسکرین پر بیٹھ کر جو اپنے اوقات دے دنیا کے غیرے ضروری ہیں چیزوں کو دیکھ دیکھ کر اپنے آنکھوں کو دماغ کو نہ تھکا دیں بلکہ کچھ وقت اپنی عاقبت کے لے دے دیں آخرت کے لے دیں ان مبارک اور پرنور تجزیحات کو پڑھنے کی بھی عادت ڈالیں تاکہ ہماری دنیا آخرت دونوں سنور جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مقدس تصویہات کو ان عظیم ہستیوں سے نے ہمیں عطا فرمائے امیر کبھی سزا مدانی جیسی انہیں سے لے کر پڑھنے کی توفیق دے دیں اور دو نمبری عاملین کے جو عامل لوگوں کی جو ہماری دنیا پر بھی ڈاکہ مارتے ہیں آخرت پر بھی ڈاکہ مارتے ہیں ان سے دور لے کر ان کی شر سے بچ کر امیر کبھی جیسی مقدس ہستیوں ہی سے تصویر لے کر پڑھنے کی ہم سب کو توحفی عطافرما امین عالم بنا